السلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیزائن اور انالسز الگریدمز کی ڈسکشن شروع کی تھی اور لیکچر کے اختتام کے قریب ہم نے ماڈل آف کمپیوٹیشن ایک میتھمیٹیکل ماڈل آف کمپیٹیشن کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی اور اس سلسلے میں ہم نے ایک جنیرک رینڈم ایکسس مشین کے بارے میں بات کی تھی کہ ہم ایلگردمس بنائیں گے تو صحیح ان کو ہم میتھمیٹکلی ٹریٹ بھی کریں گے لیکن ان الگردمس نے ایونچولی ایک پروگرام کی صورت بھی حاصل کرنی ہوتی ہے اور اس پروگرام نے ایک کمپیوٹر پے بھی چلنا ہوتا ہے تو ہمیں اس چیز کا لحاظ بھی رکھنا ہوگا کہ یہ الگردم جو ہے یہ کمپیوٹر پہ کیسے چلے گا اب اس مشین کے سلسلے میں ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کسی خاص آپریٹنگ سسٹم کسی خاص سی پی یا کسی خاص مینوفیکچرر کی بات تو نہیں کریں گے ہم ایک جنیرک مشین کا لحاظ رکھیں گے کہ اس مشین پہ ہمارا ایلگردم کیسے چلتا ہے اور اس مشین کو ہم نے نام دیا تھا رینڈم ایکسس مشین یا ریم بلکہ اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمارا میتھمیٹیکل ماڈل آف کمپیوٹیشن بھی ہوگا یہ مشین جو ہے اس کی میمری انفینٹ ہوگی یعنی کہ جتنی مقدار مجھے چاہیے میموری کی وہ مجھے حاصل ہوگی دوسری بات اس مشین میں ایک سنگل پروسیسر ہوگا اس پروسیسر کو آپ سی پی یو سمجھ لیں یعنی کہ اس کے اندر ایک وقت میں ایک انسٹرکشن یا ایک کلاک سائیکل میں ایک انسٹرکشن ایکسییکیوٹ ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی وقت میں یا ایک ہی کلاک سائیکل میں ملٹیپل انسٹرکشن جو ہیں وہ ایکسیکیوٹ ہو رہی ہیں ایسی مشینیں بھی ہوتی ہیں جن کو ملٹی پروسیسر مشینز یا پیرل مشینز کہا جاتا ہے ان کے لیے پھر پیرل ایلگردمس ہوتے ہیں اس کورس میں ہم مشین کے لحاظ سے یہ سوچیں گے کہ اس مشین میں صرف ایک پروسیسر ہے جس پہ ایک وقت یا ایک کلاک سائیکل میں ایک انسٹرکشن ایکزیکیوٹ ہوگی اور تیسری بات اس مشین کے بارے میں ہم نے کہی تھی کہ اس کے اوپر آپریشنس جو ہیں ان میں جنرلی دو آپرینٹس ہوں گے اور ان دو آپرینس پہ جو آپریشنس ہیں وہ جو ارتھمیٹک آپریشن ہم دیکھتے آئے ہیں وہ یا بولین آپریشنس ہوں گے تو آئیے اب اس مشین کے بارے میں تھوڑی سی اور تفصیل ہم اپنے لیکچر میں کور کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر ایلوس کی ڈومین میں اس طرح جائیں گے کہ ایک ایگزیمپل ایک مثال لیں گے کہ پہلے وہ پرابلم کیا ہے پھر اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے ہم ایک میتھمیٹیکل ماڈل کیسے بناتے ہیں پھر اس ماڈل کو لے کے ہم ایک الگریدم کیسے بناتے ہیں اور ایونچولی وہ ایلگردم جو ہے وہ اس مشین پہ یہ جو ہماری رینڈم ایکسیس مشین ہے یہ اس کے اوپر جب چلتا ہے تو اس کی پرفارمنس کیسی ہوتی ہے اس کے بارے میں پھر ہم کچھ میتھمیٹیکل analysis کریں گے یہاں پہ یہ جو لفظ رینڈم ہے اس کے بارے میں میں کچھ کہتا چلوں کہ ہم نے کہا رینڈم ایکسس مشین یہ رینڈم ایکسس کیا چیز ہے اس کی مثال کچھ ایسے ہے کہ اگر آپ ایک میوزک کسیٹ کو لیں اور ساتھ ایک میوزک سی ڈی کو لیں اگر ایک میوزک کسیٹ جو ہے اس کے اندر فرض کریں آپ نے کوئی پندرہ یا دس گانے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں اور آپ ان میں سے پانچواں گانا سننا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو اس کے لیے آپ اس کو کیسیٹ کو کیسے مشین میں کیسے پلیئر میں ڈالتے ہیں اور آپ کو وہ فارورڈ بٹن دبانا پڑتا ہے جو کہ پہلے چار سانگس جو ہیں گانے جو ہیں نغموں کو سکپ کرتا ہے اور پھر پانچویں گانے پہ جا کے آپ اس کو روکتے ہیں اور پھر پلے دباتے ہیں تو پھر وہ گانا بچتا ہے اسی طرح اگر آپ ساتواں گانا بجاتے ہوئے ایک دم کہتے ہیں کہ نہیں میں نے دوسرا گانا سننا ہے تو آپ کو ریوائنڈ کرنا پڑتا ہے البتہ اگر آپ میوزک سی ڈی استعمال کریں تو اس میں اگر آپ چوتھا گانا سننا چاہیں تو آپ کو پہلے چار گانے سکپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ سیدھا چوتھے گانے پہ چھلانگ ماریں یا اگر آپ کے پاس وہ سی ڈی پلیئر ہے تو سیدھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوتھے گانے سے جا کے شروع ہو جاؤ اس کا وہ جو لیزر ہیڈ ہے وہ موو کر کے چوتھے گانے پہ فوراً پہنچ جائے گا اسی طرح اگر آپ چھٹے گانے پہ ہیں اور واپس پہلے پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ فوراً چھلانگ مار کے پہلے پہ آ جائیں یہ جو دونوں جو دونوں میں فرق آپ کو نظر آ رہا ہے ایک جو ہے وہ سیکوینشل ایکسیز ہے یعنی کہ وہ کسٹے اور جو سی ہے وہ رینڈم ایکسیز ہے اس میں رینڈم کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں بھی جانا چاہیں آپ ایک چھلانگ مار کے ایک جمپ کے ذریعے وہاں پہ, پہ پہنچ سکتے ہیں آپ کو کوئی چیز اسکپ نہیں کرنی پڑتی سیٹ میں آپ کو وہ اسکپ ریوائن یا فورڈ کر کے کرنا پڑتا ہے کمپیوٹر کی میمری جو ہے آپ کے سامنے کئی مثالیں اس طرح پیش کی گئیں کہ کمپیوٹر کی میمری جو ہے وہ ایک بہت بڑی ارے ہے اور وہ بائٹ ارے ہے اور وہ بائٹس جو ہیں اس کے ایڈریسیبل ہوتے ہیں جس کو ایک میمری ایڈریس کہا جاتا ہے اب آپ یہ سوچیے کہ اگر میں وہاں پہ کوئی ویلو ڈالوں تو مجھے وہاں پہ جانے کے لیے اس میموری سیل میں جانے کے لیے یہ نہیں کرنا پڑتا کہ میں پہلے سب سے سب سے پہلے سیل یا زیرو ایڈریس پہ جاتا ہوں پھر میں دوسرے پہ جاتا ہوں اور اس طرح میں ایک ایک سیل کو کراس کرتے کرتے کرتے آخر اس سیل پہ, پہ پہنچتا ہوں جہاں پہ میں نے وہ ڈیٹا ڈالنا ہے فرض کریں وہ لوکیشن ون تھاؤزینڈ ہے ون تھاؤزنڈ لوکیشن پہ جانے کے لیے مجھے نو لوکیشن جو ہے اسکپ نہیں کرنی پڑتی میں سیدا ون لوکیشن پہ چلا جاتا ہوں اگر میں ون لوکیشن پہ بیٹھا ہوں وہاں سے میں 2000 تھاؤزنڈ لوکیشن پہ جانا چاہتا ہوں تو بڑے آرام سے میں جا سکتا ہوں سمپلی میں نے وہ کمپیوٹر کا وہ ایڈریس دیا میمری کو ایڈریس دیا جو کہ جو میمری مینجمنٹ ہارڈ ویئر ہے جب اس کو وہ ایڈریس ملتا ہے وہ سیدھا اس ایڈریس پہ جا کے آپ کو وہ ڈیٹا آئٹم لا کے دیتا ہے یہ جو رینڈمنیس ہے یعنی کہ آپ جہاں جانا چاہیں میموری میں آپ اطمینان سے ایک گو میں ایک آپریشن میں اس کو سمجھ لیں انڈیکس آپریشن ہے کمپیوٹر کی میموری میں اس کے ذریعے آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں آپ کو کوئی سکپنگ یا سیکوینشلی فارورڈ ریوائن نہیں کرنا پڑتا یہ جو کاروائی ہے یہ جو اس میں صلاحیت ہے اس کو کہتے ہیں رینڈم ایکسس بلکہ آپ بعد میں دیکھیں گے کہ رینڈم ایکسس فائلز بھی ہوتی ہیں سیکوینشل ایکس فائلس یہ آپ اگر فائل سسٹم میں یا ڈیٹا بیسز کے بارے میں ڈسکشن کریں گے وہاں پہ بھی یہ اصطلاح جو ہے یہ سامنے آئے گی کہ رینڈم ایکسس فائلس کیا ہوتی ہیں تو ہمارے کیس میں کیا ہوا کہ ہماری مشین جو ہے جنیرک مشین اس میں انفینٹ میمری ہے اور وہ رینڈم ایکس ہے یعنی کہ میں جہاں جانا چاہوں میمری میں ایک آپریشن میں ایک انڈیکس آپریشن میں میں وہاں پہنچ سکتا ہوں مجھے کوئی آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں جہاں میں جانا چاہتا ہوں اس کا ایڈریس دو اور میں وہاں پہنچ گیا وہاں سے ڈیٹا آئٹم جو مجھے چاہیے وہ میں لے سکتا ہوں یا میں وہاں پہ کچھ ڈیٹا اگر ڈالنا چاہوں تو میں نے ڈال دیا یہ ساری باتیں جب ہم نے اکٹھی کی تو ہمارے پاس مشین بنی ایک جینیرک کمپیوٹر سمجھ لیں جس کا نام ہم نے اب رکھا رینڈم ایکسیس مشین اور یہ ہمارا ایک میتھمیٹیکل ماڈل بھی ہوگا یعنی کہ یہ صرف ہارڈ ویئر نہیں ہم سوچ رہے بلکہ یہ مشین جو ہے ہمارے لیے ایک ماڈل میتھمیٹیکل ڈومین میں ایک ماڈل کی حیثیت حاصل کر گئی ہے اور اس کو ہم استعمال کریں گے اپنے انالسز میں تو آئیے پہلے اس رینڈم ایکسس مشین کے بارے میں کچھ اور باتیں کریں کہ اس پہ وہ آپریشنس کیا ہیں ان آپریشنس کو کیا ٹائم درکار ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں مشین اگر ہم سوچ رہے ہیں تو اس میں اگر فرض کریں ہارڈ ویئر ہے تو اس کو ٹائم تو کچھ لگے گا تو اس کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں اور پھر جیسے کہ میں نے ارض کیا ہم ایک مثال کے ذریعے اپنی اصل کاروائی ڈیزائن کریں گے تو آئیے اب اس جانب چلتے ہیں پہلے میں آپ کو ایک سلائڈ کی جانب لیے چلتا ہوں جس کے اندر اس رینڈم ایکسس مشین کے بارے میں کچھ باتیں لکھی ہیں اور اس کے بعد ہم وہ مثال شروع کرتے ہیں تو اس سلائڈ کی جانب آئیے بیسک ریم آپریشنس بیسک آپریشنس آن ا رینڈم ایکس مشین انکلوڈ تھنگس لائک اسائنگ ا ویلو ٹو ا ویبل کمپیوٹنگ اینی بیسک اریتمیٹک آپریشن پلس مائنس ملٹی اینڈ ڈیوائڈ آن انٹ جا ویلوز آف سائز performing any comparison or boolean operation and accessing an element of an array for example a sub 10 اب یہ اگر آپ operations دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ کاروائی تو ہم عموماً اپنے کمپیوٹر پروگرامس میں کرتے ہیں اور بات سچ بھی ہے کہ ہم یہ ایسا ضرور کرتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر پروگرامس میں ویریبلس جو ہیں جو کہ بائی میمری لوکیشن کا ایک نام ہے ایک ایلس ہے اور اس ویریبل کی کوئی افادیت نہیں ہے وہ سمپلی ہمارے لیے ایک ذریعہ بن جاتا ہے کہ ایک ایک جو ہے جو کہ ایک نمبر ہے, اس کو نمبروں کے حساب سے یاد رکھنے کی بجائے اس کو ہم ایک نام دے دیں a value ٹو اے variable یہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ سی پلس پلس میں کیسے ہوتا ہے اور شاید آپ نے دوسری لینگویج بھی آپ دیکھی ہوں گی کہ اس میں لینگویج میں اسائنمنٹ ضرور ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میمری لوکیشن میں کچھ ویلو ڈال دو اس کے بعد کمپیوٹنگ آپریشن ویلوز اب اریتمیٹک آپریشن ہمارے کون سے ہیں پلس ملٹی پلائی ڈیوائڈ آپ ماڈ کو بھی بیچ میں شامل کر لیں البتہ یہ جو چار ہیں یہ ہمارے کامن آپریشن ہیں لیکن ہمارے کیس میں ہم ان values کے اوپر یہ آپریشن کہیں گے دیکھیے میں فلوٹنگ پوائنٹ نمبرس کو ابھی شامل نہیں کر رہا پرفارمنگ یعنی کمپیرزن اور بولین آپریشن یہ بھی ہم پروگرامنگ لینگویجز میں کرتے ہیں یا اپنے پروگرامس میں کرتے ہیں جس میں وہ بولین ایکسپریشن جو ہے جو وائل لوپ میں فور میں if میں رپیٹ میں ان جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے جس کی بنا پہ یا وائل لوپ چلتا ہے یا رک جاتا ہے اسی طرح فور لوپ جو ہے وہ چلتا ہے وہ رک جاتا ہے اور آخر میں کہ ہم اکثر پروگرامنگ لینگویجز میں یہ چیز پاتے ہیں کہ ارے جو ہے ڈیٹا اسٹرکچر اویلیبل ہے اور اگر ہم ارے بنائیں تو ہم انڈیکس کے ذریعے اس ارے کی کسی لوکیشن پہ جا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس اے ارے ہے انٹرج کی فار ایگزامپل تو اے ٹین کہیں گے تو یہ اس کا دسواں ایلیمنٹ جو ہے وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لے جاؤ اب اس چیز کو سامنے رکھ کے کہ ہماری رینڈم ایکسس مشین انفینٹ میموری رکھتی ہے اس میں سنگل پروسیسر ہے اس کے اوپر یہ آپریشن ہم کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم ویریبلس کو اسائن کر سکتے ہیں اس میں ارتھمیٹک آپریشنس اس میں بولین آپریشنس اور اریز بھی ہم بنا سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو اگر اکٹھا کریں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو جیسے عام کمپیوٹرز ہوتے ہیں ویسے ہی ہے اس میں نرالی بات کیا ہے ایک لحاظ سے اس میں نرالی بات کوئی نہیں البتہ یہ چیز ہم شروع سے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم الگریدمس کی ڈسکشن خاص طور پہ ان کے انالسس کریں گے تو ہماری وہ بنیاد جو ہے وہ کس پہ بنے گی تاکہ جو سننے والا ہے یا جس سے ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ الگریدم بہتر ہے یا نہیں بہتر تو اس کے ذہن میں بھی یہ چیز سامنے ہو کہ بھئی آخر یہ الگریدم چلے گا کہاں پہ اور اگر چلتا ہے تو پھر اس کی پرفارمنس کیا ہوگی یہ تو بعد کی بات ہے یہ آپریشنس اب ہم کریں گے ہاں یہ چیز میں نے اس میں ضرور ذکر کی تھی کہ ہم صرف انٹیجرز کو فی الحال شامل کریں گے آپ نے پروگرامنگ لینگویجز میں بھی دیکھا یا بعد میں بھی دیکھا کہ ڈیٹا ٹائپس اور بھی ہوتے ہیں سٹرنگز ہیں فلوٹنگ پوائنٹ ہیں کیریکٹر ہے یا آپ اپنے ڈیٹا ٹائپس بنا سکتے ہیں ابسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپس بنا سکتے ہیں یہ کاروائی ہوتی ہے ڈیٹا سٹرکچرز میں ہم کرتے رہے اور کورسز میں بھی آپ کرتے رہیں گے لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ آپریشن کے لحاظ سے اگر یہ آپریشن آپ کے پاس اویلیبل ہوں تو ہماری گفتگو کافی حد تک مکمل ہو سکتی ہے جہاں تک انالس کی بات ہے خیر آگے چلتے ہیں وی اسوم دیٹ ایچ بیسک آپریشن ٹیکس دا سیم کانسٹنٹ ٹائم ٹو ایگزیکیوٹ دا ریم ماڈل ڈز اے گڈ جاب آف ڈسکرائبنگ دا کامپسنل اب یہاں پہ کیا بات ہوئی کہ یہ بیسک آپریشنس جو ہیں اگر یہ مشین میں بناتا ہوں یا آپ کے سامنے یہ مشین ہے تو آخر اس ہارڈ ویئر نے یہ آپریشن کرنے ہیں اب جب آپ کو ہارڈ ویئر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو چکی ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ سی پی یو جو ہے اس کے اندر ارتھمیٹک آپریشن یا ارتھمیٹک یونٹ ہوتا ہے جو کہ یہ آپریشن کرتا ہے اس میں جنرلی دو آپریشن جائیں گے ان کے اوپر وہ میتھمیٹیکل آپریشن جو وہ ہوگا اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ نکل کے یا کسی رجسٹر میں چلا جاتا ہے یا کسی میمری لوکیشن میں چلا جاتا ہے اسی طرح بولین آپریشن ہے جو کہ کمپیرزن میں بعض کا بٹ بائی بٹ کمپیرزن ہوتا ہے اس میں بھی کچھ وقت درکار ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گے بعد میں خاص طور پہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے کورس میں یا اگر آپ نے اس طرح کی کوئی کاروائی کر چکے ہیں جس میں آپ نے آرکیٹیکچر کی ڈسکشن کی ہے کہ کمپیوٹر میں سنگل سی پی یو کے حساب سے ایک ایكسیكیوشن سائیکل ہوتا ہے جس میں میمری سے آپ ایک انسٹرکشن لاتے ہیں اس كو کو ڈیکوڈ کرتے ہیں کہ یہ انسٹرکشن کیا چاہتی ہے ایڈ ہے لوڈ ہے سبسٹریکٹ ہے جمپ ہے کمپیئر ہے یہ وہ اسمبلی لینگویج کی باتیں اب ساری آ رہی ہے انسٹرکشن کو ڈی کر کے جو بھی یہ انسٹرکشن سامنے آئی اس کو پھر ایکسیکیوٹ کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ریزلٹس آتے ہیں وہ یا کسی رجسٹر میں چلے جاتے ہیں یا میمری میں جاتے ہیں اور ساتھ ہی پروگرام کاؤنٹر یہ ایک خاص رجسٹر ہوتا ہے جو کہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے یا وہ اگلی انسٹرکشن پہ جاتا ہے یا اگر وہ جمپ انسٹرکشن ہے تو پروگرام کاؤنٹر جو ہے اس کی ویلیو کسی خاص مقدار سے کم یا زیادہ ہو جاتی ہے ایک سے نہیں ہوتی یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے میتھمیٹکل آپریشن ہیں یا ارتھمیٹک آپریشن اور بولین آپریشن یا انڈیکسنگ آپریشن یا اسائنمنٹ آپریشن یہ جتنے آپریشن ہیں یہ سارے ایک خاص وقت لیتے ہیں اور وہ وقت جو ہے ان سب کے لیے ایک ہی ہے یعنی اگر ایک اسائنمنٹ جو ہے ایک مائکرو سیکنڈ میں ہو جاتی ہے تو ڈویژن بھی مائکرو سیکنڈ میں اڈیشن بھی سبٹریکشن بھی ملٹیپلیکیشن بھی بولین کمپیرزن بھی یعنی کہ دو ویلیوز کو کمپیر کرو یہ دونوں جو ہیں یہ ایک مائکرو سیکنڈ میں ہو جائیں گی اسی طرح اگر میرے پاس ارے ہے تو اس کا انڈیکس اگر میں استعمال کروں تو وہاں سے اس کی ویلیو کو لانا یعنی کہ میموری سے میبی کسی رجسٹر میں لانا اس کے لیے بھی جو وقت درکار ہے وہ ایک مائکرو سیکنڈ ہے اب جب یہ بات بھی ہم نے اپنے ریم مشین جو ہے رینڈم ایکسس مشین کے ساتھ لگائی تو اب جیسے کہ میں نے سلائیڈ میں آپ کو دکھایا تھا کہ یہ تو تقریباً ایک ہمارا جو عام کمپیوٹر ہے یہ تو بالکل وہ چیز بن گئی سی پی یو بھی اسی طرح ہی کام کرتے ہیں اس میں بھی انسٹرکشن سائیکل ہوتا ہے وہ بھی ایک انسٹرکشن ایکزیکیوٹ کرتے ہیں اور جنرلی اس میں ارتھمیٹک آپریشن بولین آپریشن یہ جو جمپ انسٹرکشن ہیں اور انڈیکسنگ جو ہے یہ تقریباً سارے ایک ہی ٹائم میں یعنی کہ ٹائم ڈیلٹا ٹائم اگر آپ دیکھیں مائکرو سیکنڈ یا نینو سیکنڈ میں وہ کرتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ مشینیں جو وہ بہت تیز آپریشنس کریں گی جن مشینوں کو سپر کمپیوٹر کہا جاتا ہے یا تھا جن میں کرے ایک مشین ہے اس پہ فار ایگزامپل ایکسییکیوشن سائیکل جو ہے وہ چار نینو سیکنڈ میں مکمل ہو جاتا تھا جبکہ انٹیل کے پروسیسرز جو ہیں وہ اتنے تیز نہیں لیکن ہمارے لیے جو بات ہے وہ یہ کہ یہ سارے آپریشنس ایک وقت میں ہوتے ہیں اور بعد میں آپ دیکھیں گے کہ یہ آپریشنز ہی ہمارے ایلبریدم انالس میں شامل ہو جائیں گے اور وہاں پہ ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں گے کہ چاہے ہم ایڈیشن کریں چاہے سبٹریکشن کریں ڈویژن کریں کمپیرزن کریں یا ارے کو ایکسس کریں وہ ساری جو ہیں یہ ایک وقت لیتی ہیں یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ان آپریشن میں میں نے ان پٹ آؤٹ پٹ کی بات نہیں کی یہ نہیں, یہ نہیں میں نے کہا جو ان پٹ ہے اگر آپ کی بورڈ سے لیں تو وہ اتنا ٹائم لے گی اور ہمیشہ اتنا ہی ٹائم لے گی نہ میں نے یہ کہا ہے کہ آؤٹ پٹ جو ہے اگر میں نے ہے اگزامپل اس کو دکھانا ہے یا پرنٹر پہ پرنٹ کرنا ہے تو وہ ایک خاص وقت لے گا انپٹ آؤٹ پٹ آپریشن جو ہیں یہ ہمارے بیسک سیٹ آف آپریشن جو ہیں جو ہم انالس آف ایلگر میں شامل کریں گے ان میں یہ دو آپریشن ہم شامل نہیں کریں گے اور اس کی وجہ جو ہے وہ بعد میں سامنے آ جائے گی یہاں پہ اب ہمارا رینڈم ایکسس مشین کا ماڈل جو ہے وہ کافی حد تک مکمل ہو گیا ہے اب جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح ہم اس سمپل جنیرک ماڈل سے اپنے الگس کو اینالائز کریں گے اور وہ اینالسس جیسے کہ میں ذکر کرتا چلا آیا ہوں وہ میتھمیٹیکل ان نیچر ہوں گے تو اب آگے چلتے ہیں ان بیسک آپریشن کی بنا پہ وہ مثال لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات کہ یہ لینگویجز میں یہ آپریشن جو ہیں وہ کیسے ہمیں ملتے ہیں کیونکہ یہ بھی بات ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی یہ ایلگرتمس جو ہیں ان کو ہم نے کسی لینگویج میں امپلیمنٹ کرنا ہوگا اس کے لیے یہ اگلی سلائڈ دیکھیے بیسک operations ان سی پلس پلس در اس ٹو ٹیک اپ دا سیم اماؤنٹ آف سی پی ٹائم اب یہ میں نے سی پلس پلس کے کچھ ایکسپریشنز لکھے ہیں x ایک وائی یہ ایکچولی اسائنمنٹ ہے اسی طرح زی اکول اے پلس بی دو آ گئے پہلا آپریشن ہے کہ اے اور بی کو ایڈ کرو یہاں پہ وہ پلس آپریٹر جو ہے یہ دو آپرینس اے اور بی اور اگر ہم اپنا رینڈم ایکسس مشین ماڈل سامنے رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے میموری لوکیشن اے میں جو ویلیو ہے اور میموری لوکیشن بی میں جو ویلیو ہے ان دونوں کو لو ان دونوں کو ایڈ کرو اور اس کا جو نتیجہ حاصل ہو اس کو زی یا جو جا کے سٹور کر دو تو اصل میں یہاں پہ یہ لحاظ رہے کہ آل دو یہاں پہ اسائنمنٹ تو ہے لیکن رائٹ سائڈ پہ ایکسپریشن ہے اور وہ ارتھمیٹک ایکسپریشن ہے بلکہ جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ چار اکسپریشنس اے مائنس بی اے ملٹیپلائی بائی بی اور اے ڈیوائیڈ بائی بی یہ سارے میتھمیٹیکل آپریشن جو ہیں یہ ریتمیٹک آپریشن یہ ایک خاص مقدار وقت کے لحاظ سے اس میں ہوں گے اور دوسرا آپریشن پھر اسائنمنٹ کا ہے جو کہ اپنا وقت لے گا لیکن چونکہ یہ سارے وقت کے لحاظ سے ایک ہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اسائنمنٹ جو ہے وہ ایک مائکرو سیکنڈ لیتی ہے Z اکو اے پلس بی دو مائکرو سیکنڈ لے گی کیونکہ ایک مائکرو سیکنڈ اے پلس بی کے لیے اور دوسرا مائکرو سیکنڈ جو ہے وہ اسائنمنٹ کے لیے بلکہ بعد میں آپ دیکھیں گے کہ میں اب مائکرو سیکنڈ ملی سیکنڈ نینو سیکنڈ کی بات نہیں کروں گا میں سمپلی یہ کہوں گا کہ یہ آپریشن جو ہے دے ٹیک unit of ٹائم اب وہ یونٹ بے شک جو مرضی ہو اسی طرح میں نے لکھا ہے زی اکو ڈبلو سب ٹین یہ سی پلس پلس ایکسپریشن ہے کہ ارے ڈبلو لو اس کی اصل میں گیارہ ایلیمنٹ کیونکہ دیکھیے ارے سی پلس پلس میں زیرو سے انڈیکس کا شروع ہوتا ہے تو یہ اس کا مطلب ہوا کہ اس کی گیارہویں جو لوکیشن ہے یا اس کا گیارہواں ایلیمنٹ جو ہے اس کو نکالو میمری سے اور اس کو لوکیشن زی میں ڈال دو اور آخر میں میں نے یہ ایک بولین ایکسپریشن دکھایا ہے ایکس از لیس اور اس کا مطلب ہے جو ایکس لوکیشن میں ویلو ہے اس کو کمپیئر کرو وائی لوکیشن کے ساتھ لیس دین ایکول کے حساب سے اور پھر اگر یہ اف اسٹیٹمنٹ کے اندر ہے تو اس کے نتیجے میں جو بھی جمپ انسٹرکشن ہے یا جو ایف اسٹیٹمنٹ یا وائی لوپ ہے وہ اس کو ایکسی کرو یہاں پہ اب ہم رینڈم ایکسس مشین کا ماڈل جو ہے اس کی گفتگو ختم تو نہیں کرتے لیکن ہمارے لیے جو مشین کی صلاحیت ہے اس کی جو کیپبلٹیز ہیں اس کی جو, جو ہم نے ابلٹیز بتائی ہیں وہ ڈسکشن فی ختم ہوئی یہ ماڈل ہم اب ہم اپنے انالسز میں استعمال کریں گے تو آئیے اب چلتے ہیں ایک مثال کی جانب جس میں یہ ساری باتیں اب ہم کور کریں گے مثال کے ذریعے ڈیزائن کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے انالیس کیا ہوتے ہیں اور وہ انالس جو ہیں وہ میتھمیٹکلی کیسے کیے جاتے ہیں مثال کچھ یوں ہے آپ کو ایک نئی کار خریدنے کا شوق ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کار جو ہے وہ بڑی تیز ہو فاسٹ کار ہو می وہ ریسنگ کار ہو شاید آپ کو ریسنگ کار کا بہت شوق ہے لیکن میرا خیال ہے آپ کو معلوم ہے کہ ریسنگ کار جو ہوتی ہیں یہ جو کاریں جو بہت تیز چلتی ہیں خاص طور پہ ایکسلوریشن کے لحاظ سے کہ زیرو سے سکسٹی کلومیٹرز یا زیرو سے ہنڈریڈ کلومیٹرز وہ چار سیکنڈ میں چلی جاتی ہیں ایسی کار جو ہے وہ بڑی مہنگی ہوگی اور شاید آپ وہ افورڈ نہ کر سکیں تو آپ چاہتے یہ ہیں کہ کار ہو تو تیز لیکن سستی بھی ہو تو اب یہ کیسے کیا جائے کہ ایسی کار ڈھونڈو جو کہ میری پسند کی ہو سپیڈ کے لحاظ سے اور میری وقت کے لحاظ سے میری جیب کے لحاظ سے وہ سستی ہو جیسے کہ میں نے کہا گاڑیاں جو ہیں اگر تیز ہوں گی تو اس کی خاص طور پہ جو سپورٹس کار ہیں وہ تو بڑی مہنگی ہوتی ہیں اگر اس طرح کی کار ہے جو کہ تیز ہے اور مہنگی ہے وہ تو افورڈ نہیں کر سکتے شاید آپ کو ایسی کوئی کار ملے جو کہ ہے تو بڑی تیز میں بھی کافی پرانی ہے لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ پھر بھی آپ کے بس کی بات نہیں ہے اگر آپ اس کی قیمت کم کرتے ہیں تو اس کی سپیڈ بھی پھر کم ہو جاتی ہے آپ کے سامنے اگر میں دس پندرہ بیس یا اس سے زیادہ ایسی کاریں پیش کروں اور ہر کار کے لیے میں بتاؤں کہ اس کی قیمت کیا ہے اور یہ سپیڈ کے لحاظ سے آپ سپیڈ کا معیار کو مقرر کر لیں کہ اس کی ایکسلریشن جو ہے یعنی کہ وہ زیرو سے 100 کلومیٹرز اگر ایکسلریٹ کرنی ہے تو وہ چار سیکنڈ میں پانچ سیکنڈ میں دس سیکنڈ میں زیرو سے ون ہنڈریڈ کلو میٹر آور پہنچ جاتی ہے میبی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس کو لے کے موٹر وے پہ چلے جائیں تو میکسیمم سپیڈ جو ہے وہ دو سو تک جا سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کا چانس ملے کہ آپ اتنی رفتار سے چلا سکیں اور اگر چانس ملتا ہے تو آپ سپیڈ کا لحاظ رکھتے ہیں کہ گاڑی تیز سے تیز جو ہے وہ دو سو کلومیٹرز یا میں بھی تین سو تک چلی جاتی ہے اب یہ ساری گاڑیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی تو آپ ان میں سے کچھ گاڑیاں چن کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کاریں جو ہیں یہ میری ترجیح کے لحاظ سے میرے معیار پہ اترتی ہیں تو چلو آخر میں میں ان پانچ چھ گاڑیوں میں سے کوئی خرید لیتا ہوں وہاں پہ میں بھی آپ اب اپنی جیب کا لحاظ رکھیں گے معاملہ یہ ہے کہ اس سارے انفارمیشن اس سارا جو ڈیٹا ہے اس کو سامنے رکھ کے پہلے آپ کیسے طے کریں گے کہ یہ جو چند کاریں آخر میں آپ کے سامنے آتی ہیں جو سستی بھی ہیں اور تیز بھی ہیں یعنی کہ آپ کے معیار کے مطابق آپ کے پسند کے مطابق ان میں وہ سپیڈ کی صلاحیت ہے لیکن وہ اتنی سستی بھی ہیں کہ آپ خرید سکیں یہ میں کیسے فیصلہ کروں اب ایک مثال تو میں نے پیش کی لیکن ایسی کئی مثالیں آپ کے سامنے اکثر آتی رہتی ہیں روزمرہ زندگی میں جس میں آپ کے سامنے کوئی سچویشن ہوتی ہے جس میں کچھ ڈیٹا آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کو دیکھ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس میں سے میں کس چیز کو چنوں تو یہ ایک قسم کی سلیکشن پرابلم بھی ہے اب اس سلیکشن پرابلم کو ہم کیسے حل کریں یہاں پہ گیس ورک تو نہیں چلے گا ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مے بھی اس کے لیے کوئی ترکیب بنائیں اور وہ ترکیب جو ہے اس کا ایک دوسرا نام اب ہم ایلگردم رکھ سکتے ہیں اور یہ الگردم پھر ایسا ہو جس سے یہ معاملہ حل بھی ہو اور جلدی حل ہو یہ نہ ہو کہ مجھے جو آپ نے کاروں کا ڈیٹا دیا یا جو آپ مجھ سے جو ڈیٹا حاصل کیا جب آپ نے وہ ایلگردم اس پہ چلایا تو اگلے چار پانچ چھ گھنٹے بلکہ چند دنوں تک آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں آ رہا آپ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے بھائی کون سی کار میں خریدوں اس کے لیے کیا کیا جائے اس کے لیے بھی ہم ایک میتھمیٹیکل ماڈل بنا سکتے ہیں تو اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اب میں آپ کو میتھمیٹکل ڈومین میں لے جاتا ہوں جہاں سے ہمارے پاس ایک الگریدم بنے گا اور پھر ہم اس کے انالسس کریں گے انالسز میں ہماری وہ رینڈم ایکسس مشین بھی شامل ہوگی ہم یہ سوچیں گے کہ اس ایلگردم نے ایسی ہی مشین پہ چلنا ہے لیکن وہ انالیس کی بات ہے فی الحال پہلے ہم اس پرابلم کے میتھمیٹیکل ماڈل کی بات کریں یہ کاروائی کہ آپ کو ایک پرابلم دی جاتی ہے میبی بی لکھ کے یا گفتگو کے ذریعے کہ اس کا حل ڈھونڈو اس پرابلم کو لے کے اس کا ایک میتھمیٹیکل ماڈل بنانا یہ آپ دوسرے کورسز میں بلکہ ویسے بھی کر چکے ہیں مثلا گرافس آپ کو یاد ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ نے گراف کو ایز اے سیٹ آف ایجز کے طور پہ تو پڑھا تھا لیکن وہاں پہ یہ مثالیں سامنے آئیں تھی کہ روزمرہ کی کافی جو پرابلمس ہیں ان کو ہم گرافس کے ذریعے پروسس کر سکتے ہیں ان کا حل تلاش کر سکتے ہیں جس میں یاد ہے منیمم سپیننگ ٹری ہے یہ ہم بھی ڈسکس کریں گے بعد میں شارٹ اسپیتس ہیں اور کئی ایسی پرابلمس ہیں جو کہ گرافس کے ذریعے حل ہو سکتی ہیں تو جو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پرابلم کو لے کے اس کی ایک میتھمیٹیکل ڈسکرپشن بنانا اس سے ایک میتھمیٹیکل ماڈل بنانا یہ ایک ٹیکنیک جو ہے یہ ہم کافی استعمال کرتے ہیں اور خاص طور پہ ایلگر میں تو یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ صرف نہیں کہ اس سے ہمیں وہ الگوریتمز حاصل ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ ڈیزائن ہو جاتا ہے بلکہ ہم اس کے میتھمیٹیکل انالسس کر سکتے ہیں جس کی بنا پہ پھر ہم کہیں گے کہ ایک الگوریتم جو ہے وہ لچ سے ایک دوسرے الگردم سے زیادہ بہتر کیوں ہے آئیے اب اس مثال کو ہم میتھمیٹیکل ڈومین کی طرف لیے چلتے ہیں پھر یہ میں بات دہرا دوں جو اس سلائڈ پہ میں نے لکھی ہے کہ لیٹس ڈو این ایگزامپل دیٹ ایلسٹریٹس ہاؤ وی اینالائز الگریدمس تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی یہ مثال کیا ہے اور الٹیمیٹلی میں کون سی کار خریدوں ٹھیک ہے اس سے یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا لیکن ہمارا مقصد جو ہے اس ایگزامپل میں وہ یہ ہے کہ ہم ایلگردم بناتے کیسے ہیں اور ایونچولی ان کو اینالائز کیسے کرتے ہیں تو پرابلم اسٹیٹمنٹ فی الحال یہ suppose you want to buy a car you want to pick the fastest car یعنی کہ speed کے لحاظ سے acceleration کے لحاظ سے وہ سب سے تیز ہو جو آپ خرید سکیں جو کہ بات یہ یہاں پہ آپ لکھی ہے کہ but fast cars are expensive you want the cheapest مسئلہ تو یہ ہے کہ بھائی جتنی car تیز جتنی sports کار like کار ہوگی وہ تو بہت مہنگی ہوتی ہیں اور شاید آپ afford ہی نہ کر سکیں کچھ تو کچھ کچ تو یہ بھی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں چاہتا تو ہوں لیکن میری جیب میں یہ وقت نہیں کہ میں یہ کار خرید سکوں البتہ آپ کی جیب کے لحاظ سے اور سپیڈ کے لحاظ سے بھی چوائسز اویلیبل ہیں اور پھر یہ جو آخری بات یو کین ناٹ وچ از مور امپارٹینٹ اور پرائس یعنی کہ الٹیمیٹلی آپ کے پاس چوائسز جب آ جاتی ہیں تو شاید ایک کار جو ہے ذرا سی کمزور ہے لیکن پرائیس کے لحاظ سے بڑی اچھی ہے تو آپ کہیں گے می بی جی میں یہ لے لیتا ہوں اب یہ اگلی سلائڈ دیکھیے کہ محرک کیا ہے کہ ہم کیا کرنا کیا چاہتے ہیں جس سے شاید یہ فیصلہ کر پائیں وی ڈیفنیٹلی ڈو ناٹ وانٹ اے کار اف دیر از اے ندر دیر از فاسٹر اینڈ چیپر یعنی کہ آپ کو ایک کار میں نے دکھائی جس کی ایک خاص قیمت ہے اور اس کی ایک خاص سپیڈ ہے اور اس کے فوراً بعد میں نے آپ کو ایک اور کار دکھائی جو کہ اس کار سے تیز بھی ہے اور سستی بھی ہے تو آپ تو لازمی کہیں گے کہ میں تو یہ دوسری کار لوں گا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں ایک ہلکی کار جو کہ سستی بھی ہے لیکن سپیڈ کے لحاظ سے کمزور ہے وہ لوں تو اس سینٹیمنٹ کو یہ جو خواہش ہے اس کو اس طرح کہ وی سی دیٹ دا فیسٹ چیپ کار ڈام the slow expensive کار relative to your selection criteria سو گن اے کلیکشن آف کار وی وانٹ ٹو لسٹ دوز کار دیر آر ناٹ ڈامنیٹڈ بائی یہ اب پوری problem statement ہے جو کہ یہ describe کر رہی ہے کہ ان کاروں کے معاملے میں ہم کیا چاہتے ہیں الٹیمیٹلی ہمارا جو ڈسن ہے وہ کیسے ہوگا کہ بھئی وہ کون سی کار ہم خریدیں گے کاروں کے بارے میں, میں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ بس ایک کار کو چنو نہیں میں نے آپ کو یہ کاریں پیش کی ان کی سپیڈ کی صلاحیت میں نے آپ کو بتائی ہر کار کے لیے اور اس کی قیمت بتا دی اب آپ کے پاس یہ ڈیٹا ہے جس میں ہر پوائنٹ جو ہے ہر کار جو ہے اس کے ساتھ پرائس اور سپیڈ کی ویلو ایسوسیٹڈ ہے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جیب کے لحاظ سے اور سپیڈ کے لحاظ سے ان میں سے بہتر کون سی کار ہے اور شاید ایسا ہو کہ ایک کار جو ہے مکمل طور پہ معیار پہ نہ اترے میں بھی چند کاریں جو ہیں وہ معیار پہ اتریں اور آپ کہیں ایک پہ ٹھیک ہے یہ سو کاریں جو ہیں ان میں سے یہ جو پانچ ہیں یہ میرے معیار کے مطابق اور معیار جو ہے صرف قیمت نہیں قیمت بھی ہے اور سپیڈ بھی ہے ان دونوں کے حساب سے یہ کاریں جو ہیں یہ ٹھیک ہیں اب ان چاروں کو لوں یا میں ساروں کو خریدوں یا ان میں سے میں صرف ایک کو لے لوں لیکن پہلے یہ میں فیصلہ کیسے کروں کہ کی وہ سو کاریں جو ہیں ان میں سے یہ پانچ جو ہیں کیسے سلیکٹ ہوں گی جو کہ میرے معیار کے مطابق پوری اترتی ہیں یہ کیسے کریں اس کے لیے اب آئیے اس میتھمیٹیکل ماڈل کی جانب Here is how we might model this as a formal problem. یعنی کہ ایک میتھمیٹیکل ماڈل لیٹ اے پوائنٹ P in two dimensional اسپیس given by its integer انٹر جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ پی ایک پوائنٹ ہے ٹو ڈائمینشن میں یعنی کہ اگر آپ x y پلاٹ ذہن میں رکھیں تو ہر پوائنٹ جو ہے ٹو ڈیمینشن میں اس کا ایکس کوآرڈینیٹ ہے اور اس کا ایک وائی کوآرڈنیٹ ہے اور اس پوائنٹ کو میں پی کہہ رہا ہوں اور یہ دیکھیے میں نے ایک قسم سے کلاس نوٹریشن کے حساب سے پی ڈاٹ ایکس اور پی ڈاٹ وائی کہا ہے کہ یہ اس کے ایکس اور وائی کوآڈینیٹس ہیں ا پوائنٹ پی از سیڈ ٹو بی ڈامڈ بائی پوائنٹ کیو اف پی ڈاٹ ایکس از لیس دین کیو ڈاٹ ایکس این پی ڈاٹ وائی از لیس یہ ذرا ذہن میں رکھیں کیونکہ ہماری ساری کار کاروائی جو ہے وہ اس ایکسپریشن پہ ہوگی اور یہ جو اصطلاح میں نے یہ جو ٹرم استعمال کی ہے ڈومینیٹڈ ہم اس کو بار بار استعمال کریں گے اور اس کی بنا پہ ہم وہ ایلگردم ڈیولپ کریں گے کہ اگر ہمارے پاس دو پوائنٹس ہوں p اور q جن کے ایکس اور y کوڈنیٹس ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پوائنٹ پی جو ہے از ڈومنیٹڈ بائی کیو یا یہ کہ کیو ڈومنیٹس پی اف دا فالوئنگ کنڈیشن ہولڈس اور وہ کیا پی ڈاٹ ایکس از لیس دین اکول ٹو کیو ڈاٹ ایکس یعنی کہ ایکس کوآرڈنیٹ کے حساب سے پی کا ایکس کوآرڈنیٹ جو ہے وہ کیو کے ایکس کوآرڈنیٹ سے چھوٹا ہے اینڈ دیکھیے یہ اینڈ کنڈیشن ہے یعنی کہ یہ دونوں ہوں گی تو پھر وہ ڈامینیشن والی بات ہوگی اینڈ پی ڈاٹ وائی از لیس دین اکول فی الحال تو یہ میتھمیٹکل بات کافی واضح ہے کہ ٹھیک ہے ایکس وائی ہیں اس میں پوائنٹس ہوتے ہیں ان کے ایکس y کوڈنیٹس ہوتے ہیں اور ٹھیک ہے میں کسی بھی دو پوائنٹس کو لے کے ان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان کے x اور y دونوں کوارڈنیٹس کو کمپیر کروں تو کچھ ایسے پوائنٹس ہوں گے جس میں یہ بولین ایکسپریشن سچ ہوگا یعنی کہ ایک پوائنٹ جو ہے اس کا ایکس کوآڈنیٹ اور اس کا وائی کوآرڈنیٹ دونوں کسی اور پوائنٹ کے ایکس اور وائی کوآرڈنیٹ سے تھوڑے ہیں یا چھوٹے ہیں اور اگر ایسا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال کے ذریعے بتایا کہ پوائنٹ کیو جو ہے وہ پی کو ڈومینیٹ کرے گا اچھا جب یہ پوائنٹس میرے سامنے آئے سے اب میں ڈسکرپشن یا میتھمیٹکل ماڈل کو اس طرح بڑھاتا ہوں set of n پوائنٹس یعنی کہ میرے پاس یہ ٹو میں فرض کریں اور یہ پورا سیٹ جو ہے یہ اب میں نے کیپیٹل پی سے شو کیا جس کے اندر members ہیں پی ون سے لے کے Pn یہ وہ پوائنٹس ہیں ان ٹو space given گیون اٹ آف n پوائنٹس کیپٹل P این ٹو اسپیس ٹو 2D space a point is سیٹ to be maximal if it is not dominated by any other point in P یہاں پہ چند باتیں آپ کے پاس این پوائنٹس ہیں وہ سارے کے سارے ٹو ڈائمینشنل ہیں یعنی کہ ہر پوائنٹ کا ایکس او y کوڈنیٹ ہے اور چونکہ ان پوائنٹس کو میں کمپیئر کر سکتا ہوں یعنی کہ ان کے ایکس اور کو میں کمپیر کرتا ہوں اور اگر کمپیرزن کی بنا پہ کچھ ایسے پوائنٹ سامنے آتے ہیں جو کہ کسی سے ڈومینیٹڈ نہیں یعنی کہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں جو کہ اس پوائنٹ کو ایکس اور وائی کے لحاظ سے ڈومینیٹ کرتا ہے تو میں اس پوائنٹ کو میکسمل کہوں گا اب اس سلائڈ پہ وہ کار پرابلم جو ہے اس ماڈل میں اس طرح لائیں گے دا کار سلیکشن پرابلم کین بی ماڈلڈ دس وائے فور ایچ کار وی ایسوسیٹ این ایکس وائی پھیئر ویئر ایکس از دا اسپیڈ آف دا کار اینڈ وائی از دا نگیشن آف دا پرائس تو دیکھیے ایکس y کا مطلب اب کیا ہے ایک پیئر جو ہے ایکس وائی کا وہ ہر کار کے ساتھ میں لگاتا ہوں یا آپ لگائیں کیونکہ میں نے کارز کا ڈیٹا آپ کو دے دیا ان کی پرائیس بھی آپ کو بتا دی ان کی سپیڈ بھی بتا دی اس کو لے کے آپ یہ ایکس وائی پیئرز بنائیں جس میں ایکس جو ہے وہ سپیڈ ہوگی اور وائی جو ہے نگیشن آف دو پرائیس ہے یہ ذرا نگیشن والا معاملہ تھوڑا سا الٹ سا لگتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں میں کارز کی پرائیس اور اس کی سپیڈ بتاتا ہوں لیکن میتھمیٹیکل ماڈل کے حساب سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکس تو ٹھیک ہے اس کی اسپیڈ ہوئی لیکن وائی جو ہے اس کی نگیشن آف the پرائس ہے اس کی ایک وجہ ہے جو بعد میں آپ کو الگریتم میں نظر آئے گی نگیشن کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس کی پرائس ہے اس کو کسی میکسمم سے مائنس کر دو یا آپ اس کو اس طرح سوچیں کہ نگیشن ویلو جو ہے یہ وہ رقم ہے جو آپ کی جیب میں بچ جائے گی اگر آپ نے یہ کار خریدی فرض کریں آپ کی جیب میں دس لاکھ روپے ہیں آپ ایک کار خریدتے ہیں جس کی قیمت سات لاکھ روپے ہے تو آپ کی جیب میں کتنے بچے اگر وہ کار خریدتے ہیں تین لاکھ تو یہ جو تین لاکھ ہے یہ وہ وائی ویلیو ہوگی اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کی ایک وجہ ہے جو کہ بعد میں ظاہر ہوگی یا یہ بھی آپ سوچیے کہ ہم یہ جو ڈیزائن کر رہے ہیں ایلگردم یہ اس کی ایک ڈیزائن کنسیڈریشن ہے جس کی بنا پہ ہمارا ایلگردم جو ہے وہ ایک تو ٹھیک بنے گا اور اس سے ہمیں نتیجہ بھی جلد حاصل ہوگا تو خیر ایکس y کی جو ویلوز ہیں کار کی مثال کے حساب سے کیا ہوئی ایکس جو ہے وہ اس کی speed ہے اور وائی اس کی نگیشن آف دا کار value ہے یعنی کہ آپ کی جیب میں کتنے پیسے بچتے ہیں وہ اس کی وائی ویلیو ہے اور یہ باتیں میں نے اب اس اگلی سلائیڈ میں اس طرح لکھی ہیں ہائی وائی ویلو مینس اچیپ کار این اے لو ویلیو وائی ویلیو مینز این ایکسپینسو کار اب دیکھیے جیب میں پیسے بچنے کے حساب سے یہ دیکھیں کہ اگر کار سستی ہے یعنی کہ دس لاکھ روپے آپ کی جیب میں ہیں اور کار کی قیمت صرف لاکھ روپے ہے تو آپ کی جیب میں کتنے بچے نو لاکھ روپیہ جو کہ اچھی خاصی رقم ہے بچنے کے لحاظ سے لیکن اگر وہ کار جو ہے اس کی قیمت ہے نو لاکھ تو اگر آپ نے وہ خرید لی جو کہ ایکسپینسو ہے تو آپ کی جیب میں کتنے بچے یقیناً کم بچیں گے اور اس کے میں ایک لاکھ تو دوسری بات یہ کہ تھنک وائی ایز دا منی لیفٹ ان یور پاکٹ ایفٹر یو ہیو پیڈ فار دا کار اور فائنلی میکسمل پوائنٹس کورسپونڈ ٹو دا فاسٹسٹ اینڈ چیپسٹ کار میکسمل کو دوبارہ یاد کیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے میں نے ڈومینیٹنگ کی بات کی تھی کہ ایک پوائنٹ کیو جو ہے وہ پوائنٹ پی کو ڈومنیٹ کرتا ہے اگر پی کے ایکس اور Y کارڈنیٹ دونوں کیو کے ایکس اور Y کارڈنیٹ سے تھوڑے چھوٹے ہیں یہاں پہ کار کے حساب سے اگر پی ایک کار ہے اور کیو ایک کار ہے تو اگر کیو جو ہے وہ ڈومنیٹ کرتی ہے پی کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیو جو ہے وہ زیادہ سستی بھی ہے اور زیادہ تیز بھی ہے پی سے دونوں البتہ آخر میں کچھ ایسے پوائنٹس نکلیں گے جو کہ جب سارے پوائنٹ سے آپ کمپیر کریں تو کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایسا ہے جس کے حساب سے یہ ایکسپریشن جو ہے یہ ٹرو نہیں ہوتا اور آپ کے پاس آخر میں یہ ڈومینیٹنگ پوائنٹس آ جائیں گے جن کو ہم میکسیمل پوائنٹس کہیں گے بلکہ آخر میں یہ ایک سیٹ بن جائے گا اور یہ سیٹ ہی ہم ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس وہ سو کارے ہیں جن کو ہم نے ایکس وائی کوڈنیٹس دیے پھر ہم نے یہ ایکسپریشن اس پہ لگا کے فائنلی وہ میکسیمل پوائنٹس ڈھونڈے ہاں اب ذرا آگے چلتے ہیں کہ یہ ایلگردمکلی یہ ساری کاروائی کیسی ڈسکرپشن کے لحاظ سے کچھ بات سامنے نظر آ رہی ہے تو اس سلائڈ کی جانب دیکھیے دا ٹو ڈائمینشنل میکسما گیون اٹ آف پوائنٹس p جس کے ممبرس ہیں p1, p2, pn ٹو پی این یعنی کہ ہر پوائنٹ کے ایکس وائی کوڈنیٹ ہیں یہ ٹو ڈائمینشنل میکسیما پرابلم آؤٹ پٹ The set of میکسمل points of پی that دوس پی سب آئی سچ دیٹ پی سب آئی از ناٹ ڈومینٹڈ بائی اینی ادر پوائنٹ آف پی یہ اب پوری اسٹیٹمنٹ ذرا میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کیونکہ یہ اب ہماری میتھمیٹیکل description ہے ٹھیک ہے ہم اس کو کاروں پہ اپلائی کریں گے لیکن ہماری کاروائی جو ہے وہ زیادہ اب mathematical ہی ہوگی given a set آف پوائنٹس پی کیپٹل پی یہ سیٹ ہے جس میں points پی through PN پی این ہے یہ ٹو ڈائمینشنل ہیں اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ سارے ڈسٹنکٹ ہیں یعنی کہ پی ون کے کارڈنیٹ ایکس وائی پی ٹو سے کمپلیٹلی ڈسٹنکٹ ہیں ڈفرینٹ ہیں ان میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ پی ون اور پی ٹو کا وائی کوڈنیٹ اے کی ہے یا پی ون اور پی ٹو کا ایکس کوڈنیٹ اے ہی ہے ایسا ہو سکتا ہے آؤٹ پٹ آف میکسمل پوائنٹ آف پی اور یہ میکسمل پوائنٹس جو ڈیفینیشن تھی ہماری اس کے مطابق کیا ہے گفتگو ابھی تک الفاظی چل رہی ہے لفظوں کے ذریعے میں چیز ایک بتانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن جیسے کہ یہ آپ دیکھتے آئے ہیں اور کافی حد تک ہم اس, اس کاروائی کی جانے جاتے ہیں کہ جب بھی کوئی میتھمیٹکل description آئے اگر اس کا تصویری خاکہ بن جائے تو بات کافی واضح ہو جاتی ہے تو میں اس پرابلم کو اس گراف کے ذریعے پلاٹ اس اس کے ذریعے آپ کو دکھاتا ہوں جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ پوائنٹس کیا ہیں اور پھر یہ میکسمل پوائنٹس کیا ہیں تو اس پلاٹ کی جانب دیکھیے یہاں پہ اب وہ ایکس y کوڈنیٹس ہیں جس پہ ایکس کی ویلیوز 2, 4, 6 سے لے کے 18 تک میں نے شو کی ہیں یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور اسی طرح Y میں ٹو سے 14 تک ان دائروں کے ذریعے اب میں نے کچھ پوائنٹس یہاں پہ 2D سپیس اسپیس میں ڈالے ہیں اور ہر پوائنٹ کے ساتھ میں نے اس کا X اور Y کوڈنیٹ بھی دکھا دیا ہے یعنی ٹو کاما فائیو اور اگر آپ دائیں جانب دیکھیں تو 15,7,14,10 اگر آپ اپنی کار کی مثال سامنے رکھتے ہیں تو ہر پوائنٹ جو ہے یہ اب ایک کار ہے یعنی ایک کار فرض کریں 2,5 کہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ 2 ہے یہ اب 2 کا مطلب کیا ہے خیر یہ ہم طے کر سکتے ہیں لیکن اس کی سپیڈ 2 ہے اور اس کی وائی value جو یاد رہے نگیشن آف پرائس یعنی کہ جے میں کتنے پیسے بچتے ہیں وہ 5 ہے اسی طرح 4,4 ہے اسی طرح 13,3 ہے اب میں نے اپنا ایلگردم کسی طرح چلایا جس نے وہ ایکس اور وائی کمپیرزنس کیے ان سارے پوائنٹس کے درمیان اور آخر میں حاصل ہوئے یہ پوائنٹس سیون کاما تھرٹین ٹویلو کاما ٹویلو فورٹین کاما ففٹین سیون ان کو میں نے مختلف رنگ سے بھی دکھایا ہے اور دیکھیے اس کو میں نے ان پوائنٹس کو میں نے یہ لائن کے ذریعے بھی جوڑ کے دکھایا ہے یہ لائن اصل میں میرے میتھمیٹیکل ماڈل کا حصہ نہیں یہ ان پوائنٹس ان خاص چار پوائنٹس کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ چار پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں ان کے کوڈنٹس بھی آپ کے سامنے ہیں اب یہیں ویژلی یعنی کہ دیکھ کے ہی آپ اس چیز کا فیصلہ کریں کہ پوائنٹ سیون تھرٹین جو ہے یہ میکسیمل کیوں ہے ایکس کے لحاظ سے کئی پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ ایکس میں اس پوائنٹ سے زیادہ ہیں جیسے کہ میں نے کہا یہ 713 ہے لیکن نائن کاما ٹین بی الیون کاما یہ سارے پوائنٹس ہیں جن کے ایکس کوآڈنیٹس جو ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں یعنی 7 سے زیادہ ہیں وہ موجود ہیں لیکن اب اس کا وائی کوآڈنیٹ دیکھیں کیا کوئی پوائنٹ ہے ان میں سے جو کہ ایکس میں تو بڑا ہے وائی میں بھی بڑا ہے اس سے نہیں 7,13 جو ہے یہ اس لحاظ سے میکسمل ہو گیا یہی بات اب کی ہے یہی بات لاگو ہوتی ہے اور آخر میں کے بارے میں یہ کہ یہ ایکس کے سے سب سے بڑا ہے ٹھیک ہے وائی کے لحاظ سے اس سے دوسرے پوائنٹ بڑے ہیں لیکن ایکس کے لحاظ سے یہ پوائنٹ جو ہے یہ میکسمل ہے میرا خیال ہے کہ اس پلاٹ کے ذریعے ذریعے اب اس میتھمیٹیکل ماڈل کی آپ کو سمجھ آ گئی اور ساتھ یہ بھی سمجھ آ کہ ہم چاہتے کیا ہیں یعنی کہ نتیجہ تن ہم کیا چاہتے ہیں کہ اگر ایسے پوائنٹس مجھے ملیں ٹھیک ہے وہ پوائنٹس میں نے ایک کار کے ساتھ لگائے ہوں یا اب آپ سوچیں کہ آپ کو یہ میتھمیٹیکل پرابلم ہی دی گئی یعنی کہ اس کے پیچھے وہ کاروں والی مثال نہیں ہے اب یہ سمپلی میتھمیٹیکل پرابلم ہے کہ ایک سیٹ آف پوائنٹس ہیں ٹو ڈی میں اور ان میں سے آپ یہ خاص پوائنٹس ڈھونڈنا چاہتے ہیں جو کہ میکسمل ہیں تھوڑی سی اور واضح بات کرنے کے لیے یہ سوچیں کہ اگر میں صرف ایکس کوآڈینیٹ کے حساب سے میکسیمل ڈھونڈنا چاہتا یعنی کہ پھر آپ انٹس میں سے میکسیمل کیسے ڈھونڈتے وہ تو سمپل سی بات ہے کہ ان کو ایکس کوڈنیٹ کے حساب سے شارٹ کر لیں اور آپ کے پاس وہ میکسیمل پوائنٹس جو ہے وہ آ جائیں گے ان میں سے جو سب سے بڑا ہوگا وہ ایکس کے حساب سے ہوگا ٹو دی اسپیس میں البتہ پرابلم یہ ہے کہ صرف ایکس کا کمپیرزن نہیں ہو رہا یہاں پہ وائی کا کمپیرزن ہو رہا ہے اچھا میتھمیٹکل پرابلم سامنے آ گئی اس کے لیے کرنا کیا ہے یہ بھی آ گیا اس سے نتیجہ کیا حاصل کرنا ہے؟ وہ بھی سامنے آ گیا اب دو باتیں کہ ٹھیک ہے اس کو میں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن فرض کریں یہ پوائنٹ بہت زیادہ ہیں اور اگر میں یہ ہاتھ سے یہ کاروائی کرنے لگ پڑا تو مجھے تو بڑا ٹائم لگے گا میں تو یہ کمپیوٹر پہ کرنا چاہوں گا اب یہ نہیں میں چاہتا کہ میں اٹھ کے ایک دم سی پلس پلس کا پروگرام لکھنا شروع کر دوں کیونکہ ابھی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پروگرام میں لکھوں گا کیسے یہ نہیں کہ مجھے سی پلس پلس آتی نہیں, نہیں یہ کہ یہ پرابلم جو ہے اس کا میں وہ پروگرام کیسے بناؤں گا اس میں وہ لاجک کیا ہوگا وہ لاجک اصل میں وہ ایلگریدم یہ ہے تو اس لیے آپ سیدھی سی پلس پلس کی طرف چھلانگ نہ ماریں ابھی ہم ایلگریدم کی حد تک ہی سوچیں گے اور بلکہ ایلگریدم ہی ہمارے لیے کافی ہوگا اور پھر دوسری بات کہ ہم نے اس ایلگریدم کے انالیس کرنے ہیں البتہ چند باتیں ڈیزائن اور اینالیس کے پوائنٹ آف ویو سے اس سلائیڈ پہ دیکھیے آور ڈسکرپشن آف دا پروبلم از ایٹ اے فیئرلی میتھمیٹیکل لیول We have intentionally not discussed how the points are to be represented. We have not discussed any input or output formats. We have avoided programming and other software issues. یہاں پہ پھر وہی بات اس مثال کے حساب سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اور وہ ہم میتھمیٹیکل ماڈل بنا چکے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہمیں نتیجہ کیا چاہیے اب بات ہو رہی ہے کہ یہ نتیجہ حاصل کیسے کیا جائے تو جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اب آپ سیدھا سی پلس پلس پہ نہ جائیے نہ جاوا پہ جائیے کسی پروگرام لینگویج کی طرف نہ جائیے نہ ہی آپ کمپیوٹر کی جانب جائیے بلکہ ابھی اس کو میتھمیٹیکل ہی رہنے دیں اور ایک ایڈم کے ذریعے ہم یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس پرابلم کو ہم کیسے حل کریں گے اور وہ یوں کہ نہ تو ہم اس طرح بات کریں گے کہ یہ جو پوائنٹس ہیں ان کو ہم کمپیوٹر میں کیسے ڈالیں گے یعنی کہ کیا ہم کوئی ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ بنائیں گے کیا ہم ان کو اریز میں ڈالیں گے کیا ہم ان کو لنک لسٹ میں ڈالیں گے کہاں ڈالیں گے اس سے ہمیں فی الحال سروکار نہیں ہی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پوائنٹس جو ہیں یہ آخر کمپیوٹر میں کیسے جائیں گے کیونکہ ایک لحاظ سے وہ کمپیوٹر کی تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ وہ ان پٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہم کیسے کریں گے نہ ہم آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں اور فائنلی ہم کسی پروگرامنگ لینگویج کے بارے میں نہیں سوچ رہے زیادہ سے زیادہ یہ بھائی ٹھیک ہے اس کو ہم الٹیمیٹلی کمپیوٹر پہ ہی کرنا چاہیں گے اور اس کی وجہ بھی سامنے ہے کہ بھائی اگر یہ پوائنٹ سو ہیں مے بی ہزار ہے مے بی لاکھ ہیں جب اتنے زیادہ ہو گئے تو ایلگردم یا اس اسٹریٹجی کے تو مجھے سمجھ آ رہی ہے لیکن اگر مجھے ہاتھ سے کرنا پڑ گیا یہ تو مارے گئے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اس کی ترکیب سوچوں یہ ترکیب اب وہ ایلگردم ہے لیکن اس ایلگردم کو بنانے کے لیے ہم جو نارملی پروگرامنگ ایشوز ہیں وہ ذہن سے فی الحال خارج کر دیتے ہیں کوئی ڈیٹا سٹرکچر کی بات فی الحال نہیں ہو رہی نائی کو پروگرامنگ لینگویج کانسٹرپٹس کی بات ہو رہی ہے جب ہم یہ الگریدم بنا لیں گے تو پھر ہم یہ نہیں کہ اس کو کوڈ کرنا شروع کر دیں گے بلکہ ہم اس کے انالیسز کریں گے اور ان اینالسز میں جو چیزیں سامنے آئیں گی یا جن کا لحاظ ہم رکھیں گے وہ ہیں رننگ ٹائم اور سپیس یاد رہے یہ ہمارا وہ کرائٹیریا تھا تو ہم جانچنا چاہیں گے کہ جو ایلگرتم ہم نے بنایا اس کا رننگ ٹائم کیا ہے ہماری رینڈم ایکسس مشین پہ کیونکہ یاد رہے رینڈم ایکسس مشین جو ہے وہ تقریباً ایک آرڈنری کمپیوٹر کے برابر ہی ہے یعنی کہ اس میں سی پی او بھی ہے میموری بھی ہے اور چونکہ اس میں میمری بھی ہے اگر ہم اس ایلگریڈم کو اس چلائیں تو اس کی کچھ میمری ریکوائرمنٹس بھی ہوں گے کیونکہ دیکھیں اس نے بھی آخر کچھ یہ سیٹ جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آخر مجھے کہیں نہ کہیں تو رکھنی ہوں گی یہاں پہ میری وہ رینڈم ایکسس مشین آئے گی خیر ابھی ہم نے وہ ایلگریڈم بھی نہیں بنایا وہ ہم بنائیں گے اور اس کے بعد اس کے انالیس کریں گے اور اگر وہ الگریدم ہمیں اچھا لگا تو ہم دوسروں کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پرابلم تھی جو ہم نے یہ کار والی بات شروع کی تھی جس میں ہم نے میکسمل پوائنٹس ڈھونڈنے تھے جب ہم نے میتھمیٹیکل ماڈل بنا لیا اس کو اس الگریدم کے ذریعے سال کرو اور جس مرضی لینگویج میں کرو جس مرضی کمپیوٹر پہ کرو اب یہ بات جو ہے آپ واپس لا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ آپ کے پاس پوری پورا فریڈم ہوگا کہ آپ جس مرضی پروگرامنگ لینگویج میں آپ نے اس کو پروگرام کرنا ہے آپ وہ کریں خیر آج کا لیکچر اب ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس الگریدم کو ڈیولپ کریں گے یعنی کہ وہ ایلگریدم ہم بنائیں گے پھر اس کے ہم میتھمیٹیکل انالسس کریں گے اور اس کی بنا پر جو نتیجہ سامنے آئے گا اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ الگریدم اچھا ہے یا میں بھی برا ہے جو بھی نتیجہ ہوا وہ سامنے واضح ہو جائے گا یہ گفتگو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جاری رکھیں گے تب تک